آپ کی پسندیدہ ٹرانسمیشن کے آخری پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید اقبال حاضر خدمت پورا رمضان المبارک کا پورا مہینہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے بہت سی باتیں ذہن میں ہیں بہت سی سوالات ذہن میں ہیں بہت احساسات اور جذبات کا غلبہ ہے رمضان المبارک آیا رمضان المبارک اپنی رحمتیں برسا کر مغفرت کے پروانے تقسیم کر کے نجات مسلمانوں کو دلا کر اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے جس جس انداز سے ناظرین ہم افتار کی جانب پڑ رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وجود میں سے کوئی شے نکل کے جا رہی ہو شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب ہمارے وجود سے کوئی قیمتی شہر جدا ہونے والی ہے اور واقعی ناظرین جدا ہونے والی ہے اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ احساس دلاتا ہے کہ میں تمہارے درمیان آ چکا ہوں میں وہ مہمان ہوں جو تمہارے لیے رحمت کے پروانے لے کے آیا ہوں مففرت کے پروانے لے کے آیا ہوں بخشش کے پروانے لے کے آیا ہوں میں وہ مہمان ہوں کہ جو صرف اور صرف تم پر اپنی عنایتیں اپنی محبتیں اپنی الفتیں اور اپنی طرف سے عطا کردہ تمام نعمتیں لٹاتا رہوں گا میں تم سے کچھ لوں گا نہیں بلکہ میں تم کو بہت کچھ دے کر چلا جاؤں گا اتنا کچھ دے کے چلا جاؤں گا کہ اگر تم چاہو تو اس سے اپنی دنیا بنا لو اور چاہو تو اس سے اپنی آخرت بنا لو سمجھدار لوگ ناگرنک دنیا کو زیادہ ترجیح نہیں دیا کرتے ان کو پتا ہے کہ رمضان سے اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو وہ آخرت کے لیے حاصل کرنی ہے کیونکہ رمضان اصل میں ہمیں آخرت کے لیے بہت کچھ دے کر چلا جاتا ہے بس ناظرین اب سے چند ساتوں کے بعد چند گھنٹوں کے بعد یہ رمضان اب ہمارا نہیں رہے گا ہم سے جدا ہو جائے گا یہ مہمان جس انداز سے اللہ کی طرف سے آیا تھا اسی انداز سے لوٹ جائے گا اور ہماری زبانوں پر اِلاہ ہے وہ اِن الہ آ جائے گا ہم الوداع کہہ کہہ کر اس رمضان کو رخصت کر دیں گے اور یہ رمضان پھر پتا نہیں ناظرین ہم جیسے صحت مند لوگوں کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا معلوم نہیں کہ یہ صحت وفا کرے کہ نہ کرے یہ زندگی وفا کرے کہ نہ کرے لیکن ناظرین ایک بات تو حقیقت ہے کہ اب بس رمضان چند گھنٹوں کا مہمان ہمارے درمیان موجود ہے کیو وی نے کوشش کی کہ پورا کا پورا رمضان آپ کو اس انداز سے اپنے ساتھ لے کے چلے کہ جس میں فرائض کے ساتھ واجبات واجبات کے ساتھ سنتیں نوافل اور پھر ذکر اللہ کی کثرت آپ کی زبانوں پر آ جائے ہم نے نازرین کوشش کی کہ اس انداز سے رمضان کو منائیں تاکہ آپ در اصل اس کی اصل اہمیت کو اس کی حیثیت کو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں آپ کو پتہ چلے کہ رمضان در اصل جو بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے وہ کس مقصد کے تحت بھیجا جاتا ہے اور ہم مسلمانوں کو اس سے صحیح طور سے کس انداز سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہم نے نازرین کوشش کی ہے تقریباً چار برس ماشاء اللہ اس کاوج کو ہو چلے ہیں اور 4 برسوں میں ہم نے صرف اور صرف ایک بات کی چاہ رکھی ہے ایک بات کی خواہش رکھی ہے کہ یہ جو گلوبل فیملی کا کانسپٹ کیو ٹی وی نے دیا ہے کہ پوری دنیا تر اصل ایک فیملی کی طرح ہے ہماری ہم نے یہ کوشش کی ناظرین کہ ہم اپنے فیملی کے ممبران کو اس انداز سے لے کے چلیں کہ ان کو پتا چلے کہ اصل دین کیا ہے کس انداز سے رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے کس انداز سے رمضان کو منانا چاہیے کیا کچھ عبادتیں اس کے اندر کرنی چاہیے اور جب رمضان جا رہا ہوتا ہے تو یہ تصور بھی ناظرین کیو ٹی وی نے پیش کیا ہے کہ کے جانے پر جتنا دکھ اور جتنا رنگ اور جتنی تکلیف ایک مسلمان کو ہونی چاہیے واقعی وہ تکلیف ہمیں محسوس ہونی چاہیے پورا کا پورا رمضان ماشاء اللہ آپ کے سامنے مختلف پروگرامس پیش کیے گئے مستقل ہم آپ کے سامنے لائف ٹرانسمیشن پیش کرتے رہے آج ناظرین میں چاہوں گا آپ ہمیں جوائن کریں اور بتائیں کہ آپ نے کیونکہ بھی پورے رمضان میں کیا پایا ہے یعنی پورے رمضان میں آپ نے جو پایا جو کچھ کھویا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن آج تیسواں پروگرام آپ افطار ٹائم کا دیکھ رہے ہیں اور یہ تقریباً چار سال کی ہماری جو ہے کاوشیں رہی ہیں چار سال میں ہم نے کم و بیش ایک سو بیس پروگرام پیش کیے ہیں اور افطار ٹائم کے ایک سو بیس پروگرام میں ایک سو بیس موضوعات مختلف آپ کے سامنے پیش کیے گئے میں یہ چاہتا ہوں نظریں آج آپ ہمیں جوائن کریں اور جوائن کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ افطار ٹائم کے تیس دن کے پروگرام میں جو موضوعات تھے ان کو آپ نے کیسے دیکھا کس انداز سے پایا کیا کچھ محسوس کیا کیا آپ کی زندگی میں انہوں نے کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی اگر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی تو تبدیلی پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی اور خاص کر ناظرین اس پینل کے جو مستقل اس سے رہے یعنی مفتی ابو بکر صدیق صاحب مفتی سعید رعظام جدید صاحب علامہ مفتی سید مظفر حسین شاہ صاحب اس کے علاوہ محمد عیسیٰ صاحب جو جو ناختہ یہاں پر تشریف لاتے رہے آپ آ کر ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس پوری ٹرانسمیشن کو کیسے دیکھا ہمارے مفتیان کی گفتگو سنی تو آپ نے کیا حاصل کیا اس پلیٹ فارم نے آیا کہ آپ کو ڈیلیور کیا کہ کی نہیں کیا بہرحال میں منتظر رہوں گا آپ کی کالز کا اس ایوان میں اور انشاءاللہ پھر مفتیان سے بھی گفتگو ہوگی ناظرین ہمارے ساتھ جو سب سے پہلی شخصیت تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے دل العزیز ہیں فقی الصر ہیں شیخ الحدیث ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز معبر ہیں حافظ قرآن ہیں قاری قرآن ہیں محترم جناب مفتی سہیل رضا امدید صاحب آخر میں تشریف فرما ہے بہت ہی خوبصورت انداز تکلم کے مالک محترم جناب علامہ مفتی سید مظفر حسین شاہ صاحب اس ایوان کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں جناب اور دیکھیں کہ ان آخری آخری لمحات میں ہمارے ساتھ اب کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے کا جی اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے اللہ کا جو تو میں فیصلہ سے بات کر رہی ہوں میرا نام رادگی ہے جی فرمائیے آ, کیا کہنا چاہتی ہیں ماشاء آپ کا افطار کا اور شہر کا پروگرام اتنا اچھا ہے اتنا کچھ سیکھنے میں مجھ کو ملتا ہے نا کہ آپ بیان ہی نہیں کر سکتے اللہ سے آپ کی کمپیرنگ آپ کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہے نا کہ آپ جو بھی بات ایکسپلین کرتے ہیں آپ فوراً ایسا کرتے ہیں کہ واقعی آپ سے بالکل ہے بہت شکریہ है. بہت شکریہ ہمارے مفتیان نے ماشاءاللہ جس انداز سے ڈلیور کیا آپ کیا محسوس کرتی ہیں آپ سے کلام کروں گا اللہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سبق اسٹار اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جن اقبال حاضر کی خدمت ہے آج میں چاہوں گا کہ اس ایوان میں آپ ہمیں جوائن کریں اور بتائیں کہ جو ہم نے تیس پروگرام کیے موضوعات وہ تھے جو معاشرتی موضوعات تھے سماجی موضوعات تھے،, موضوعات تھے آپ کے موضوعات تھے آپ کے گھر کے موضوعات تھے ہمارے مفتیان نے کیسے ڈیلیور کیا اس ایوان نے کیسے ڈلیور کیا کی اسی تیو وی نے کیسے ڈیلیور کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس پہ کرام کریں بلکہ آپ نے اس کو کیسے ریسیو کیا اور کتنا گریپ کیا اس پہ بھی کام ہونا چاہیے السلام علیکم Hello. السلام علیکم ہلو السلام علیکم السّلام جی وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جمیر جی میں فیصلہ سے بات کر رہی ہوں میرا جی فرمائیے سے آپ کے کے اتنی اچھے ہیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نا نہیں کر سکتے بہت شکریہ تھوڑا اونچا بولیں گی اتنے اچھے ہوتے ہیں نا کہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ کے مفتیان کرام اتنا اچھے طریقے سے ہر چیز کو ڈلیور کرتے ہیں نا ماشا. کہ اتنا کچھ ہمیں بکس یا نالج نہیں ملتا جتنی کہ آپ لوگوں کے ڈسکشن سے مل جاتا ہے ماشا. اور ماشاء اللہ سے میرے میپا... میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن آپ کے پروگرام دیکھنے کے لیے میں نے اپنا ٹائم ایسے کٹ کیا تھا کہ کوئی پروگرام نہیں میں چھوڑتی آپ کا اور آپ کے پروگرام دیکھنے سے میری پرسنالٹی ضرور چینج ہوئی ہے خود بہت چینج ہوئی ہیں ہی. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں دوسروں سے بھی سمجھتی ہوں کہ میں بہت چینج ہوئی ہوں میری نیچر بہت چینج ہوئی ہے اور آپ کے پروگرام کی اگر جتنی بھی تعریف کی جائے نا وہ بہت کم تعریف تو بے شک اللہ کی ہے تنقید کیجئے بتائیے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں کیا خامیاں کی ہیں اور آپ نے کیا رسیو کیا پرسنالٹی میں چینج تو ایک مطلق جملہ ہے پرسنالٹی میں بات نہیں چینج کیا ہے یہ بتائیے مطلب میں بہت زیادہ میوزک سنتی تھی میرے پاس ہر طرح کا میوزک ہوتا تھا ہر طرح کی ویڈیوز ہوتی تھی لیکن آپ کے کیو ٹی وی کے پروگرام دیکھنے کی وجہ سے آپ کی اسپیشلی آپ کی پرسنالٹی کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب میں وہ چیزیں اتنی اوائڈ کرتی ہوں ان کو دیکھتی نا تو مجھے اتنی گھنسی آتی نا ان سے کہ یہ چیزیں نہیں ہے میری یہ چیزیں نہیں اور آپ لوگ ایسا جو کہ اس لائن میں آنا چاہتے ہیں لیکن بہت سی مشکلیں آ جاتی ہیں لیکن میری یہ ہے کہ مجھے اب ٹی وی سے اتنی الرجی ہو جاتی ہے نا میرا دل نہیں کرتا دیکھنے کے میوزک سننے کو دل نہیں کرتا لیکن آپ کی باتیں اتنی کسی دل کو ٹچ کرتی ہیں نا کہ دل کرتا سنتے ہی رہو دوا... سن دعا کیجیے اور میرا تو کیا ہے بس یہ سارا مفتیان کا فیض ہے جو یہاں پر بیٹھتے ہیں ان کا پرتاؤ ہوتا ہے ان کی علمیت ہوتی ہے اور انہیں کی سربراہی میں ان کی سرپرستی میں ہم گفتگو کیا کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب آپ کو آپ کو اور صحیح صاحب آپ کو تینوں کو خوش آمدید سلامش کرتا ہوں یہ پہلی کال ہے اس سے تو میں کلام کروں گا لیکن میں بات کو وہاں سے لے کے چلنا چاہتا ہوں مفتی صاحب جہاں ہم بیٹھ کے ایک مائنڈ بلوئنگ کر رہے تھے اور ایک ہماری ڈسکشن چل رہی تھی رمضان سے پہلے کہ ہمیں موضوعات کیا اٹھانے چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہم ڈسکس کرتے کرتے ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ ہمیں معاشرتی اور سماجی پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب کہ اس وقت فی زمانہ ایک تو علم جو فق کے حوالے سے قرآن و حدیث کے حوالے سے وہ تو اپنی جگہ پہنچ رہا ہے لیکن سماجی اور معاشرتی جو پہلو ہم نے اٹھائے جن کو فوکس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ کو چیف کیا لیکن ٹارگیٹ کو اچیو کرنا تو فی بہت کہوں گا کہ بہت بڑی بات ہو جائے گی ہم یہ کہیں لیکن ہم نے ٹارگیٹ کے اچیو کرنے میں الحمدللہ للہ کوشش ضرور کی ہے اور کسی حد تک ہم لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات ہے آپ علیہ صلاۃ وسلم کی سماجی تعلیمات ہے ان کو کسی حد تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے باقی یہ ہے کہ یوں کہنا کہ پورا کر چکے ہیں یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی بہت کچھ ہے جو ابھی ڈیلیور کرنا ہے اچھا آپ دیکھیں کہ ایک چینج جیسے یہ بچی کہہ رہی ہے کہ میں نے میوزک سننا چھوڑ دیا بڑا میرے پاس تھی بڑی میں اڈکٹ تھی میوزک کی اب اس نے میوزک چھوڑ دیا وہ ماشاء اللہ جو ہے وہ دین کی طرف آ گئی تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک آواز ہے وہ جا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے قلوب پہ اثر کرتی ہے کالز تو چندے لوگوں کو مل پاتی ہے آپ کو ویسے ٹائم میں اتنا کم وقت ہوتا تھا مجبور مطلب جو ہے وہ مشکل سے شامل کر پاتے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہٹ کیا ہے اس کو بلا شبہ اس میں الحمدللہ رب العالمین اللہ نے بڑا فضل فرمایا اور بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے پاکیزہ ہیں پاکیزہ پیغام کے انتظار میں تھیں <تصفح> <تصفح> الحمدللہ للہ کی ٹی وی سے جب پاکیزہ پیغام نشر ہوا تو پاکیزہ روحوں نے بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب کیا حال ہیں آپ کے جی اللہ کا بہت شکریہ ٹھیک ہیں آپ سر خیریت سے ہیں اللہ کرے آپ سدا یوں ہی خوش رہیں مسکراتے رہیں اور ہمیں دینی معلومات پہنچاتے رہیں شکور عمران بہاول پنجاب سے بات کر رہا ہوں سر جی شکور عمران صاحب جی خیریت سے ہیں آپ سر ہمیں آپ کے پروگرام سر بہت ہی اچھے لگتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور ہمیں دینی معلومات بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے کیو ٹی وی سے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم رمضان و مبارک میں بہت اچھا ہم پروگرام پیش کیے ہیں خاص طور پہ آپ نے مفتی صاحب نے سب نے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ اتنی اچھی ہمیں دینی معلومات حاصل ہوتی ہیں جس سے نالج میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور مستقبل میں ہم امید کرتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے آپ اسی طرح ہی بہت ہی اچھے ہمیں پروگرام اور دینی معلومات سے آگاہ کر ابد الگور صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کون کی ابدیل صاحب یہ فرمائیے کہ جن موضوعات کو ہم نے ٹچ کیا آپ دیکھیں اس میں بنیادی طور پر گھریلو مسائل زیادہ تھے یعنی وہ جو مسائل جو کہ آپ کی اور میرے مسائل ہیں جو بنیادی مسائل ہیں ہم نے ان کو فوکس کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل پہ گفتگو کر کے معاشرے کے اندر کچھ تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے اللہ محمد محمد جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے ماہر رمضان سے پہلے جو ڈائریکٹر سب ہمارے ساتھ بیٹھے اور سماجی موضوعات ہمیں اٹھانے چاہئیں کیونکہ بارہا یہاں سے ایسے دینی احکامات کے بارے بتایا جا چکا ہے یقینی مسائل لیکن سماجی موضوعات ایسے تھے کہ جس نے بہت کم جو ہے وہ بولا گیا ہے لیکن اس فورم سے ہم نے ان مسائل کو اٹھایا کہ ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے ایک شوہر کو اور ایک بیٹے کو اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے اب دونوں جمع ہیں اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو اس کے والدین اور بیوی کے درمیان کیسے جو ہے وہ بیلنسنگ قائم کرنی چاہیے یہ تمام باتیں ہم نے اس میں ڈسکس کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اس میں موجود رہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مثبت اثرات یہ جو مرتب ہوئے ہیں کہ بارہ لوگوں نے فیڈ بیک دیے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ کہا ہم نے سنا تو ہم نے اس پر عمل کرنا کر دیا ہے یہاں تک کہ ایک شخص تھا اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتا تھا لیکن جب والدین کے حوالے سے بتایا گیا اور بیوی کے حوالے سے بتایا گیا تو میں بیوی کے ساتھ بھی صحیح رویہ رکھنے لگ گیا اور میں نے والدین کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا رویہ شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ کوئی بات کہتے ہیں ڈانٹتے ہیں تو میں اسے چپ چاپ سن لیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مقصد حاصل کرنا تو یہ ouais تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے پاسبل اتنا زیادہ نہیں ہے ناممکن بھی نہیں ہے لیکن ہم نے مقصد میں قدم ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ٹرانسمیشن کے آخری پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جن اقبال حاضر خدمت ہے یہ تیس دن ناظرین ہم نے کیسے گزارے ایس آج میں جن موضوعات پہ گفتگو کی کیا ہم کچھ دے سکے یا ہم کچھ بھی نہیں دے سکے کیا آپ نے کچھ حاصل کیا یا آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا آج صرف اس بات پہ گفتگو ہے بس یہ گزرتے ہوئے لمحات جو ہمیں اپنے آپ سے جدا کر رہے ہیں اور یہ رمضان جو اپنے دامن اب ہم سے چھڑا رہا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین سے جاتے جاتے ان لمحات میں آپ کی کیفیت کیا ہے ہماری کیفیت کیا ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب جی اللہ سے شکر ٹھیک جی کا شکر ہے آپ کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کراچی سے شکیل بات کر رہا ہوں تھوڑا سا بولیں گے جی بالکل کراچی سے محمد شکیل بات کر رہا ہوں جی فرمائیے مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ کے جو تیس دن کے دوران ہے ماشاء بہت اچھا ہے بہت اچھے رہے جس طریقے سے آپ نے گفتگو کی اور موضوع اٹھائے ہیں ہمیں تو بہت استفادہ ہوا ہے اور دوسرے لوگوں بھی یقیناً ہوا ہوگا ہلو ہیلو آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی صحیح صاحب بات یہ ہے کہ سماجی اور معاشرتی موضوعات پہ ہم نے گفتگو زیادہ کی آپ کا یہ پہلا اس اعتبار سے تجربہ رہا ویسے تو آپ دو برس پہلے میرے ساتھ ماشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے اس پہ بھی مطلب ٹرانسمیشنز میں گفتگو کی تھی لیکن پراپر آپ جو مستقل حصہ بنے وہ اس مرتبہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بنے اور یہ آپ کی کرن نوازی تھی کہ آپ کے علم سے ہم نے استفادہ بھی کیا ماشاء یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر جن موضوعات کو یا جن ایشوز کو سماجی پہلوؤں کو ہم نے اٹھایا کیا ہم واقعی مطلب اٹھانے میں کامیاب رہے اور کس طرح سے دیکھتے ہیں ان موضوعات کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جنید صاحب جو آپ نے گفتگو فرمائی اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے یو و اور پروگرام کیے دیگر اور چینلز پہ پر پروگرام وغیرہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں جہاں تک کیو ٹی وی کا خاصہ ہے اور اختصاص ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جہاں تک ایک اسلامی نظریات اور اسلامی صحیح عقائد اور اسلامی صحیح فہم کی گویا کہ یہاں سے اس پروگرام کو نشر کیا گیا لیکن اس میں مجھے سب سے بہترین اور خوب بات یہ لگی کہ جناب جو معاشرتی پہلو کو آپ حضرات نے یہاں پر زیر بحث لایا کہ جس طرح ہم نے یہاں پر بیٹھ کر کلا مفتی ابوبکر صاحب کے ساتھ اور مفتی سہیل رضا صاحب طبلہ کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے پروگرام کیے جس طرح کے معاشرے میں سب سے بڑا اچھا پچھاڑ کا ایک مسئلہ جو گھریلو زندگی بنتا ہے وہ ساس اور بہو کے رشتے کا بنتا ہے بڑا ایک جی کسی جی طرح ایک پسند کی شادی کا بنتا ہے پھر ایک تعدد ازواج तो ایک तो ایک तो तो کی ایک سکتی ہیں کہ نہیں کی جا ہے اس حوالے سے بنتا ہے پھر معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہ حسد نا اور بغز بگز اس اعتبار سے جو یہ پروگرام کیے گئے ہیں یہ یقیناً عوام النا جہیز کے حوالے سے جہیز کے حوالے سے جو ہم نے پروگرام کیا جی جی بلکہ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ تینوں سے میرا یہ کوشچن ہوگا کہ آپ دیکھیں ہم نے ایک ستائی شادیوں پر گفتگو کی تو ہم نے ایک لاجک پیش کی کہ وہ جو قرب قیامت کی علامات میں جو معاملہ ہے اس کے اندر ایک یہ ہے کہ ایک مرد کے ساتھ جو ہے تو ایک مرد جو ہے کفیل ہوگا پچاس عورتوں کا تو ہم نے ان ایشوز کو بنیادی طور پر اٹھایا جی سارے ایشو جو ہیں وہ دراصل معاشرے کی اصلاح کے ہیں اور اس زمین کو سے فساد کو دور کرنے کے اس زمین سے کینہ بغض اور آپسی برائی کو دور کرنے کے صحیح بخاری شریف کتاب المام کی حدیث ہے نبی کریم علیہ صلاح فرماتے ہیں کہ مجھے کیسا مسلمان چاہیے میری بارگاہ میں کیسا مسلمان مقصود و مطلوب ہے کہ فرمایا کہ المسلموں من سلیم المسلموں نمل لسانی او کما کال فرمایا کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی زبان سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف اور ازیت نہ پہنچے اور اس کے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف اور ازیت نہ پہنچے کیا بات تو یہ وہ تقاضا ہے کہ جناب معاشرے کی اصلاح اور اللہ رب العزت کو جو سب سے برا کام اس کی بارگاہ میں گویا کے سمجھا جاتا ہے اور اس کی قدرت جس طرف جلال کی طرف راغب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زمان زمین جو اس نے بنائی ہے اور اس کو انسانوں کے لیے آراستہ پیراستہ کی ہے قبائل شعیب گویا کرد نے جو تقسیم کی ہے قبیلے بنائے خاندان بنائے مختلف صورتیں بنائی مختلف رشتے داریاں بنائی ہیں تو رب کریم کو سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے کہ اس میں صلاح رحمی کی جائے محبت کی جائے اور رب کریم کو سب سے زیادہ جلال فساد العرد سے آتا ہے بات جاری اور کیونے کیونے اس معاشرے سے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر فخر کے بعد مذرا استحر کے آخری پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. دیکھیں جناب اس آخری پروگرام کی چند ساعتوں میں اب ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام محمد جنید صاحب کیا جی اللہ کا شکر ہے کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں, میں شکیل بات کر رہا ہوں کراچی سے جی شکیل صاحب تھوڑا سا اونچا بولیں گے جی بالکل اونچا بولوں گا میں میں نے ابھی کال کی تھی جنور صاحب آپ سے بات ہوئی تھی میری تو لائن ڈراپ ہو گئی آئی تو ماشاء اللہ آپ کے مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ کے پروگرام جو ہیں بہت اچھے جا رہے ہیں اور آپ کے جو موضوعات ہیں اس پر بھی ماشاءاللہ بہت اچھی مطلب ڈسکشن چل رہی ہے اور آج تیسرا جو دن ہے تو اس پہ مجھے بہت اچھی مطلب ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کے مطلب ہمیں جس طرح کہ ہم لوگ اس چیز سے اتبادہ نہیں تھے تو وہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں سننے کو سمجھنے کو اچھا تیسواں پروگرام آخری پروگرام ہے اور ہم نے تیس پروگرامز میں مختلف سماجی اور گھریلو اور معاشرتی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی آپ نے کیا سمجھا کیا حاصل کیا ان تمام پروگرام بالکل مجھے مجھے یہ کہنا ہے کہ مطلب ایک تو آپ نے ابھی فر کچھ فسٹ کال آئی کی ایک تو آپ کو آپ نے کہا تھا کہ آپ تعریف تو کرتے ہیں ضرور تنقید بھی کر دیا کروں بالکل تو مجھے تھوڑی سی آپ سے کچھ وہ تنقید وغیرہ سٹائل سے کرنی ہے مطلب کہ آپ نے ابھی مفتی امجدہ صاحب سے بات کی تو وہاں وفا آیا تھا کچھ دیر پہلے تو وہ کچھ فرما رہے تھے تو آپ نے ان کی مطلب کوئی ادارہ لیے بغیر فوراً وفا لے لیا تو ان کی بات تو جاری تھی نا لیکن آپ کو کم از کم ان کی بات سنی چاہیے تھی بالکل کیونکہ بہت اچھی بات ہے وہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ اتنی ویلڈ تنقید ہے سب میری ذات پہ کم از کم احسان کیا ہے صاحب کی بات نہیں ہے مقصد یہ دیکھنے والا بندہ جب سننے والا بندہ ہوتا ہے نا تو تو ان کی بات کو سننا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب ان کی بات کمپلیٹ ہوئی نہیں ہے تو کیا سمجھا گیا انہوں نے کیا کس چیز پہ انہوں نے اختتام کیا ٹھیک ہے نا اور فوراً وفا آ گیا تو وفا تو کم از کم ایک دو منٹ تو لیٹ ہو سکتا ہے نا کم اصل میں دیکھیں یہ, یہ ہوتا ہے اس وقت میرے کان میں ایک آواز آئی ہے بریک اب جب بریک کا مطلب بریک دوسری بات نہیں ہے میں آپ کو اس کو ضرور وضاعت مفتیان سے کرواؤں گا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ خبر دی آخری ٹرانسمیشن اور آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے تیز دن ناظرین جو کاوش رہی اور تیس دن جو کچھ بھی ہم کر سکے بس اسی پہ کلام ہے اور الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع یہ سدائیں بس ہمارے دل سے بلند ہو رہی ہیں اور رمضان کو کسی طور سے رخصت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں السلام علیکم Hello. السلام علیکم جی میرا ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے ہم بات کر رہے تھے ایک کالر پہ پہلے بات کر لیتے ہیں مفی صاحب آپ جسٹیفیکیشن دیجیے کہ جو آپ کی بات کرتی تھی کتنا ارجنٹ ہم ہوتے تھے کتنا ہمیں جو ہے وہ پریشر ہوتا تھا کس طرح سے دیکھتے ہیں ان بات کو جنید میں آپ پر سب سے بڑا ایلیگیشن لوگوں کی جانب سے یہ رہا ہے کہ بلکہ یہاں تک ہماری عزیزہ خاتون ہے تو وہ تو آپ بڑا غصہ کر رہی تھی کہ میں نے ٹی وی دیکھنا ہی بند کر دیا کیوں ٹی وی دیکھنا بند کر دیا جنید جو ہے نا یہ علماء کی بات کاٹتا ہے بس میں اس کو اس کے لیے نا وہ دعا بھی نہیں کروں گی ارے تو ان کو میں نے سمجھایا کہ بات کی ہوتی ہے میں تمام ایورس کو میں سمجھاتا ہوں کہ جب بھی کوئی مفتیاں سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی بتا رہے ہوتے ہیں تو اچھا اچانک جو ہے وہ دبئی سے کمرشل جو ہے وہ چلانے ہوتے ہیں ڈائریکٹر سب کو جو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان سے کہیں کہ فورن بریک پر جائے تو جنید بھائی کے پاس چار یا پانچ سیکنڈ ہوتے ہیں اس سے زیادہ مارجن نہیں ہوتا کہ یہ ہم سے کہیں کہ جی میں اجازت چاہتا ہوں اجازت چاہنے کا موقع نہیں ہوتا اور یہ پہلے سے ہمیں پتا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب مطلب وہ میرے جو ہلنے کی بے شی ہے جو میں ہل رہا ہوں بریک پہ جانا ہے تو یہ جب ہل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم چل جاتا ہے اچانک بریک پر جاتے ہیں تو یہ مجبور ہے اس معاملے میں ان کی کوئی اپنی طرف سے نہیں ہوتا مفتی صاحب آپ کا کیا فتوا ہے اس حوالے سے میرا ایک حقیقت کی بات ہے کہ سی ڈی ایس کی وجہ سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک ڈائریکشن ملتی ہے حالانکہ جو لوگ سی ٹی ایس کو ڈیل کر رہے ہیں اگر وہ اس کو دیکھتے رہے ہیں اور اگر پہلے کاؤنٹ ڈاؤن کر کے آپ کو اطلاع کر دیں کہ بھائی اتنی دیر میں ہونے والا تو یہ معاملہ نہ ہو پہلے آپ کا قصور پہ مطلب میں بری میں ہوں اس بات سے اچھا یہ تو ایک تنخیزی بات ہو گئی اس پر ہم نے کلام کر لیا اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں جو اصل بات ہے لیکن ایک کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم سے بات کر رہے ہیں کراچی سے جی فرمائیے جی کی بہت ساری کرنی ہے ارے جی اچھا بہت ساری باتیں کرنی ہے تو تھوڑا سا اونچا بولیں جی انکل کا کا انکل پہل رضا और صاحب اور مظفر انکل تینوں کو بہت بہت سلام السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا بہت ساری باتیں جی جی بہت ساری کروں گی انکل میں آپ کو نہیں بتا سکتے کیو ٹی وی کے ذریعے ہماری کتنی اصلاح ہوئی ہے मاشوارد. اور قرآن پاک میں یہ سہ دینا کہ آ, کی نیکی کا حکم دو اور برائی سرو کو تو انکل آپ مجھے بتائیں میں پوری دنیا کو یہ چیلنج کرتی ہوں کیو ٹی وی کے علاوہ کچھ کوئی اور چینل ہے جنہوں اسلام جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ٹی کیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری امار... اس اسلام فرمائی کی ذریعے ماشا. اور قرآن سنیے اور سنائی روزانہ آپ لوگ پیس کرتے ہیں اور کبھی نواز سے بہت بہت سلام اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ انکل میں نے شیر بھی بنایا آپ سب کے لیے کیا مطلب شیر تا... چا... لکھنے والا شیر بنایا واقعی شیر انکل جو میں نے خود بنایا اچھا خود بنایا جی جب تک چاند ستارے رہے جب تک پھولوں میں خوشبو جب تک دنیا آباد رہے بس کیو ٹی وی کا منچ آباد رہے اور انکل مفتی کرام کے لیے بھی ایک میں نے شیر بنایا ہے کیوں ٹی وی کے ستارے ہمیں جانتے ہیں پیارے یہ علم و فہم کے سرپس میں اللہ کے دلارے دنوں میں ان کے خدا کے کس قدر یہ اللہ نے ماشا ماشا بہت بہت شکریہ ہمیں بہت, بہت یاد رکھیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنی پیار بھری باتیں کی اور اتنی دعائیں اتنی ہی دعائیں بلکہ سے کئی زیادہ دعائیں آپ کے لیے بھی ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب ایشوز پر بنیادی طور پہ آپ دیکھیں ہم نے اقتصادی شادی کے معاملے کو اٹھایا ہم نے پسند کی شادی کے معاملے کو اٹھایا ہم نے جہیز کے معاملے کو اٹھایا ہم نے طلاق کے معاملے کو اٹھایا ہم نے کئی ایسے معاشرتی پہلوؤں کو اٹھایا شراب پینے سے جو چالیس افراد مر گئے ہم نے اس ایشو کو اٹھایا بنیادی طور پہ یہ تمام ایشوز پہ بات کرنا یہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگوں کی اصلاح ہو معاشرے کی اصلاح آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری باتوں کو ان سارے موضوعات کو ایک ساتھ نہیں کی جا سکتی لیکن جہیز کا مسئلہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا الحمدللہ. اور یہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی ہماری کتنی بہنیں بیچاری جہیز کی وجہ سے جو محروم رہ جاتی ہیں نکاح ان کی تاخر متاخر ہو جاتے ہیں بات کے نہیں ہو پاتے تو اس پروگرام کی بدولت الحمدللہ کتنے لوگوں نے ارادے کیے کہ ہم انشاءاللہ شاء اللہ تباہ کی جو کہ لانت کی صورت اختیار کر چکا ہے حقیقت لانت نہیں ہے لیکن جو صورت اختیار کر چکا ہے اس سے ہم گریز کریں گے الحمدللہ ہمیں غیرباً فروغ سے کال بھی آئی تھی ایک بہن کی اور فرانس ہاں ہاں سے بھی آئی تھی ڈیفینس سے بھی ایک کال دوری انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کی شادی جو ہے میں تہیا کرتی ہوں کہ جائز بھی بغیر کروں گی اور دو جو ہاں مجھے میری بہو مل جائے اچھا مفید صاحب ایک بات بتائیے ایک سے زائد شادیوں کا جو ایشو ہم نے اٹھایا پسند کی شادی کا جو ایشو اٹھایا ایک سے زائد شادی کا ایشو بڑا ہی کور ایشو ہے اس معاشرے کا آپ کیسے دیکھتے ہیں کس طرح کیا تھا نہیں اتنا حساس ایشو ہے کہ اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا صحیح بات ہے بلکہ بڑا بے شرمی سی محسوس کرتے تھے اس بات کرتے ہوئے لیکن یہاں ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو میں خراجی سنگھ پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ میسج دیا ہمیں یہ کہا کہ بھئی اس ٹاپک پر آپ کو بات کرنی ہے تو شروع میں آپ م... ایک سے زائد شادیوں پہ ٹاپک پہ واپس صاحب کو اسپیسیفک نہ کرنا فک نہیں میں لیتا ہوں سے کلام کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید صاحب بات کر رہے ہیں جی میں بات کر رہا ہوں کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب میں لندن سے بات کر رہا ہوں سجاد نام ہے میرا جی سجاد صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے الفاظ نہیں ہے کہ تعریف کی جائے ان کی بہت شکریہ اور یقین مانی ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ انگیج تھا مطلب ہے وہ میری گرل فرینڈ تھی اور یہ مطلب آپ کو پتہ مگر جس طرح ہوتا ہے تو ایک دن ٹی وی پہ وہ جنا کے بارے میں وہ پروگرام چلا اور اللہ تعالیٰ کے مطلب ہے وہ اس سے پہلے مجھے اتنا احساس نہیں تھا یقین کیجیے اور یقین مانے کہ اس دن میں نے وہ پروگرام سنا اور نیکسٹ ڈے میں اپنی گرل فرینڈ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ like اور اس کے بعد الگ اللہ گرم ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں مطلب اہم کتنا خوفی خدا آ گیا اس دن کے پاس سے اور میں نے یہ بات کسی بھی شیئر نہیں کی ابھی تک میں آپ کو کافی دل سے کال کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے یقین مانی کہ کتنے لوگوں کی میری اپنی زندگی بدل ہے سیدھا نہیں رکھے ہیں سجاد نام بتایا تھا یعنی کہ میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میری زندگی بڑھ رہی ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کے مطلب ہے میں تعریف نہیں الفاظ نہیں ہے میرے پاس یقین مانی ہے میں شبی قدر کی رات میں نماز پڑھا تھا اور بے حافظ میری آنکھوں سے آنسو نہیں کر رہا ہے میرے دل میں خوفی گرا اتنا آ گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یقین مانی ہے اصل میں, اور میں بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے یقین کیجئے کہ کتنے لوگوں کی واہ واہ واہ اصل میں میں آپ کا عرض کروں آپ کی بات کرتی ہے میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا یہ ایک کیس آپ کا نہیں ہے ایسے تو پتہ نہیں ہزاروں اور لاکھوں کیس ہوں گے لیکن خوبی کی بات یہ کہ آن یہ دوسرا کیس آیا جس وقت ہم نے جناح کا پروگرام کیا تھا جنا کے حوالے سے اس وقت جب افتدایہ میں نے پیش کیا تھا تو پیش کرنے کے بعد جو مفتیان نے گفتگو فرمائی ماشاء جو ان کو اللہ نے علم اطا کیا ہے جو گفتگو کا انداز اطا کیا جو فہم اتا کیا ہے جس انداز سے یہ لوگوں کے دلوں پر اسٹرائک کیا کرتے ہیں اور لوگوں کے حالات کو تبدیل کیا کرتے ہیں بے شک اللہ کا کرم ہے اس وقت ایک اونیئر کال خاتون کی آئی تھی جنہوں نے زنا کیا تھا اور وہ باقاعدہ اعلانیہ توبہ کرنا چاہتی تھیں اسی پروگرام کے بعد آپ کی یہ دوسری کال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے گناہگار سیاہ کار بدکار بندوں کو اگر اللہ تعالی اتنا نواز رہا ہے تو واقعی یہ وہ بات ہے کہ اللہ کے کرم کی باتیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے سجاد بھائی لندن کی فضاؤں سے اور کچھ میسج دینا چاہیں گے دلوں موت لگ جاتی ہے واہ صحیح بات اور اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے دل پہ مور نہیں لگی ابھی واہ کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ،, ما اللہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ پر کرم کیا میں کہتا ہوں کہ پورے پورے ویسٹرن ورلڈ پہ اور اس دنیا پر کرم کر دے جو لوگ اپنے آپ کو بدکاری ممتولہ کی ہے میں آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوکھ ٹائم کی اس ٹرانسمیشن بلکہ آخری ٹرانسمیشن کے ساتھ اور آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے دیکھیے جناب ہمارے ساتھ اب کون ہیں اور ہم سے اس ایوان میں کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام وحمۃ اللہ وبرکاتہ تھوڑا سا اونچا بولیں گے ہیلو جی یہ میری آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ ہے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں فرمائیے ہی آج کا لاسٹ ہے میں ایک اعتکاف میں ہوں اور ربی اللہ میں اچھے کی نماز سے فائیو میں اچھا ماشاء اللہ مجھے دعا دیکھ لی ہے کہ ضرور خاص طور پر ایجوا ٹھیک ہوئے گا اور اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے کیونکہ محل میں اس مسئلہ شاید کوئی ایسی دُعا ہوئی نہیں میں جسم کی روٹی میں ہوتی رہی ہے وہ کا آپ کی آواز سمجھ نہیں آئی تھوڑا سا اونچا بولیں گی کال کا الیون ڈراپ ہم بات کر رہے کہ جن ایشوز پہ کی اس میں ایک سے زائش شادیاں ہیں, میں پسند کی شادی ہے اس میں طلاق کا موضوع ہے میں جہیز کا موضوع ہے اس میں ہم نے ہے کے سے کی جہنم سے, سے جہنم کی نار سے آزادی سے گفتگو کی عورت کے مقام کے حوالے سے گفتگو کی ہم نے اور پلس جو ہماری مائیں ہیں ان کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے گفتگو کی السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ کہ نماز میں جب غلطی ہو جاتی ہے تو سہد صاحب کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ بندے کو یہ شک بن جائے کہ اس نے سید صاحب نہیں کیا ایک دفعہ کر لے اور یہ شک بن جائے کہ اس نے سیز صاحب نہیں کیا تو اگر وہ دوبارہ کر لے تو کیا نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنے آپ کو بتائیں گے بالکل ضرور بتائیں گے لیکن بہرحال کئی مسائل سے ہٹ کے ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن باہر سے آپ کی کال آئیے تو ضرور آپ کو اس کا جواب دیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی مفتی صاحب بتائیے کیسے دیکھتے ہیں ان سارے موضوعات کو اسپیسیفک ایک موضوع پر کروں گا کہ ایک سے شادی ٹھیک یہاں پر خلیل واسی صاحب محترم تو وہ اس کا مقصد کچھ اور نہیں تھا بلکہ انہوں نے معاشرے کی ایک برائی کی جانب توجہ دلائی کہ اس ایشو پر معاشرے میں ڈسبیلنسنگ ہے وہ کس طریقے سے کسی عورتوں نے ایک سے شادی کو نام دے دیا ہے وہ چاہتی نہیں ہے ان کا شوہر جو ہے ماض اللہ اللہ بدکاری کر کے آ جائے انہیں وہ منظور تھا لیکن ایک سے زائد شادیاں منظور نہیں تھیں سوکن منظور نہیں تھی اس کے اگینسٹ دیکھا جائے تو مردوں نے اسے اپنے مطلب کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا کہ یہ سنت ہے نماز پڑھتے نہیں ہیں داری چہرے پر نہیں ہے باقی سنتیں چھوڑ رہے ہیں لیکن اس سنت کو جو یہ ادا کر رہے ہیں تو اس سے جو ڈسبیلنسنگ تھی اس کو ختم کرنا تھا تو انہوں نے توجہ دلائی الحمدللہ ہم نے پروگرام کیا اس طریقے سے کیا الحمد مفتی صاحب شاہ صاحب، اس طریقے سے کیا کہ معاشرے میں ایک اچھا میسج کنوے ہوا یہاں تک کہ جب ملاقات تو اس طرح یعنی ہماری عزیز ہیں خاتون ہیں تو انہوں نے خود کہا کہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے پروگرام کیا اور ایسے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ عورتوں کو خواتین دیکھیں ہم نے وہاں پر یہ بات کی کہ خاتون اگر بانج ہو اگر بے اولاد ہو تو اگر مرد اسے طلاق دے دے تو طلاق نہ دیں ہمیں بڑا چاہیے ہم نے بہت پازیٹو میں کیا اس طریقے سے کہ خواتین کا جو حق تھا وہ بھی اجاگر ہوا اور مردوں کا جو حق تھا اسے بھی دیا گیا بات جاری رکھیں گے کالوں میں شامل کریں گے اللہ صاحب تھوڑا سا مطلب میں آپ سے جانا چاہوں گا کالوں کی شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کالر کہاں سے نازش کراچی سے بات کر رہے کیسا اللہ کا شکر ٹھیک جی بالکل ٹھیک فرمائیے جی میں یہ کہنا چاہوں گی کیو ٹی وی نے بہت محنت کیے اور اتنے اچھے پروگرام جو کیو ٹی وی پیش کرتا ہے تو قابل تعریف ہے اور جو مفتی علی کلام نے جو ہمیں معلومات دی اس سے اتنا ہمارے میں اضافہ کیا ہے اور میں انکل کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنے اچھے پروگرام یہ پیش کیے ہیں اور آپ کو بھی آپ کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی جو کیو ٹی وی ہمارے لیے کر رہا ہے دن کی جس طرح سے خدمت کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کی کال کرنے اور کی اور کا اور آپ کے جذبات اور احساسات کا علاقہ سب کیا فرما رہے تھے جس طرح تبلا مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے خرید خلید وارسی صاحب نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے تو جس طرح کے قدرت نے ایک کا بھی ذکر کیا یقیناً خواتین بھی یہ چاہتی ہیں کہ معاشرے کے اندر فساد کیونکہ ظاہر سے محمرہ خاتون ہوں گی ان کی بھی اولاد ہوں گی ان کے بھی, بھی معاملات ہیں تو اس میں کیا آیا کہ ہمارا طبلہ شہر عزیز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں آیا کہ ہمارا یہ معاشرہ اور ہم اجمی کیا وہ عربی ذہن رکھتے ہیں یا جس طرح ہم نے اس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک پہاڑی قبائلی علاقے اور ایک نشبی اور شہری علاقے ہیں تو دونوں کے مزاج کو تقسیم کر کے ہم نے گفتگو کی ہے اور دونوں کے مزاج کے اعتبار سے بتایا کہ کہاں پر متعدد شادیاں کی جائیں تو اس کا استقرار ہو سکتا ہے پر کہاں پر ایک سمال آ سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے ایک اور کالم بھی شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی آپ کو رمضان کے وہ پیش کی مبارک رمضان تو گزر گیا گزر گیا کہاں سے بات کر رہی ہیں میں فیصلہ آباد سے میں مسز ایوب بات کر رہی ہوں جی فرمائیے اور جنید بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور تمام جتنے بھی علماء کرام آپ کے پاس اس وقت بیٹھے ہوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام تو یہ ہے جنید بھائی رمضان جا رہا ہے اس طرح لگتا ہے کہ گھر سے کوئی بہت عزیز مہمان جا رہا ہے کیونکہ جب وہ چلا جاتا ہے کتنے دن بعد تک دل نہیں لگتا اس کے بغیر بالکل یہی کیفیت ہو رہی ہے اور آپ کا پروگرام کی تاریخ کرنی تھی بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں جنہیں بہت قسم سے ہمیں دین کا اتنا پتہ نہیں تھا لیکن ہم صرف مسلمان تھے لیکن دین کا اتنا پتہ نہیں تھا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو آپ نے اس پروگرام کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں کیوں ٹی وی کی پوری ٹیم کو ہماری طرف سے بہت دعائیں ہیں سلام ہیں اور ان سب کو بھی ہماری طرف سے پیش کی مبارک है اور یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جنیب بھائی آپ نے دعا بھی نہیں کروائی آپ پلیز دعا بھی کروائیں بس بات یہ ہے کہ دعا انشاءاللہ اللہ آج مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ضرور کروائیں گے اور آپ ان کی دعا میں شامل ہوئیے گا جنید بھائی میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا میں اپنے بچوں کو آپ کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں ایسا شوق پیدا ہوا کہ میں اس کو انشاءاللہ شاء قرآن